الحمد لله الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعض فقط قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره الحديد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 يُناادُونهُم أَلَمنَكُم مععَكُمْ قالوا بَلا وَلا كَِّكُم فَتنَنْتُم أَنفُسَكُم وَتَرَبَّصستتُم وَتَبتُم وَغرََّتكمُم الْ الأمانانِي حَت جأَممر الله وَغَرَّتكمُم الْ الأماد حَكْت ج أَممروا اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بالِاللههِ الغرور فَْيَوْمَ لاَا يُخَذُ مِنكُمْ فذِيَةم وَل مِنَّينَ كَفروا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 اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون صدق الله العظيم لب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل اللقدة من لساني يفقفوا قولي اللهم ربنا ألهمنا مشدنا وعزنا من شرور أنفسنا نل حق حقم ور كل باح وار باف لاف نام واہمر كلو بنا بل ایمان وشراہد اسلام و جلنا قلو بنا من الفاق واہال نا منل ریاق و نام منل كذب وا یون من منل ن تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تخت سدور آمین یا رب آلمین سورہ حدیت کا تیسرا حصہ اس وقت ہمارے زیر مطالعہ ہے اور ہم اس وقت غور کر رہے تھے آیت نمبر چودہ پر یہ دفاع کے جو باطنی جو مراحل ہے آدمی گرتے گرتے گرتا ہے ایک دم نہیں آمنو کا بے ان سم در حقیقت یہ اس کی باطنی تشریح ہے کہ جو اس آیا مبارکہ میں آ رہی ہے وہ پکار کر کہیں گے اہل ایمان سے علم لکم معکم کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے قالو بلا جواب میں وہ کہیں گے اہل ایمان کیوں نہیں لیکن ولا فتنتم فتن تم ان سکم الامانی تم ور تم وغرت کو حقا جہ وغیرہ بلغر اب دیکھیے یہاں پر حرف عطف آیا ہے صرف عطف میں مغایرت تو ہوتی ہے لیکن یہ کہ لازمی نہیں ہوتا کہ زمانی ترتیب بھی ہو البتہ یہاں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر ترتیب زمانی بھی ہے ایک چیز کے نتیجے میں دوسری چیز دوسرے کے نتیجے میں تیسری چیز تیسری کے نتیجے میں چوتھی چیز یہی در حقیقت عظمت ہے ان آیات مبارکہ کی اور یہی ہم دیکھیں گے آگے چل کر کے تیسرے رکوع کی پہلی آیت میں بھی وہی انداز ہے وہ بھی اس سورہ مبارکہ کی عظیم ترین آیات میں سے فرمایا گیا کہ تم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنے میں مبتلا کیا یعنی علائق دنیاوی اور مال و اسباب دنیاوی کی دولت کو جائز حد تک نہیں رکھا اس کو حد سے بڑھنے دیا اس کے نتیجے میں بتربس تم, تم گو مگو کی کیفیت میں مبتلا ہو گئے تم ایک مترد اور متزد کیفیت کے لئے مبتلا ہو گئے اس کے نتیجے میں ورتم تم شکو کو شبہات پیدا ہو گئے جیسا کہ میں نے بارہ عرض کیا ہے عمل صالح سے بھی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے ایمان سے عمل صالح میں اضافہ ہوگا یہ گویا کہ جیسے اسپائرل ایک ہے آپ پیچ کو کستے جائیے وہ جو جس طرح چکر کھاتا ہے تو وہ ساری چیز آگے بڑھتی جاتی ہے اسی کے برکس کو آپ کہتے ہیں وشس سرکل وش سرکل میں یہ کہ ایک چیز ہوئی اس کے بعد اس کا نتیجہ نکلا اس سے پھر کوئی اور خرابی زیادہ بڑھ گئی پھر اس کا اور خراب نتیجہ نکلا تو یہاں پہ پسپائی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اب ایمان کی جتنی, جتنی تھوڑی بہت پونجی نصیب تھی اس میں بھی شکو و شبہات کے جو ہے کانٹے اب چبنے شروع ہوئے یہاں پر بھی نوٹ کر لیجئے وہ آئسر سورہ گجرات کی مومن ساد کی ڈیفینیشن ان نمل مومن الزین بلسلتاب سچے مومن تو وہ ہے حقیقی مومن جو اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لائے پھر شک میں نہیں پڑے وہ جاہدوب اموالف سین فی سبیل اللہ اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مال اور اپنی جان سے اللہ کی راہ میں تو فرمایا تیسرا نتیجہ ورتب چوتھی بات ضمیر آخر ہے نہ کچھ نہ کچھ ایمان کی رمق تو ہے ایک دم تو ایمان زیرو نہیں ہو گیا ہے ملامت جب دل کرتا ہے غرت کو مل امانی اب وہ جو من گھڑت خیالات ہیں من گھڑت عقائد ہے وشفل تھنکنگ ہے اللہ بخش دے گا ہم تو آخر بہرحال خصوصی نسبت رکھتے ہیں اس سے امت مرحوما میں ہیں جو بھی کچھ ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے بہرحال ہمارا جو کلیم ہے وہ تو اپنی جگہ پر برقرار ہے اس سے وہ اور پختہ ہوا معاملہ وہ غر رقم امر اللہ یہاں وہ فنامنل مکمل ہو گیا لیکن اس کے بعد فرمایا خوب دھوکہ دیا تمہیں غر رقم اللہ پر دھوکہ دیا اللہ کی شان رحیمی کے حوالے سے دھوکہ دیا اللہ کی شان غفاری کے حوالے سے دھوکہ دیا غرکم بلاہ غرور غرور فعول کے وزن پر بہت بڑا دھوکے باز بالکل یہی انداز ما غر کا بے رب کل کریم اللہ بھی خلقا کا فعادل فی ائی سورت ماشا رکبک کلّا بلتک زبون بدین تم اللہ تعالی کی شان غفاری اور شان رحیمی کا زیادہ حوالہ دے کر اور اس سے دھوکہ کھا کر اللہ کی اس جزا و صدا کی جو بات ہے اس کا انکار کر رہے ہو تقسیب کر رہے ہو دین کی تم نے اس جزا و صدا کا جو ہے اللہ کا قانون اصل میں اس کی نفی کر دی ہے یقیناً وہ غفور بھی ہے یقیناً وہ رحیم بھی ہے لیکن شرید و لقاب بھی ہے انتقام بھی ہے عذاب دینے میں بھی بہت سخت ہے اس اعتبار سے جیسے کہا جاتا ہے کہ بندہ مومن کا معاملہ اللہ کے ساتھ بین الخوف پر رجا رہنا چاہیے اس کی غفاری سے امید بھی ہو اللہ بخشے گا لیکن اندیشہ بھی رہے خطرہ بھی رہے اس سے بیلنس رہے گا ایٹیچیوڈ اگر ذرا سا بھی معاملہ جو ہے شان غفاری اور شان رحیمی پر تکیا زیادہ ہو گیا ہم ظاہر باتیں ڈھیلے ہو جائیں گے آصاب ڈھیلے پڑ جائیں گے اب کاہے کو آدمی جو ہے زیادہ کھکیڑ مول لے کا زیادہ قربانیاں دیں کاہے کو زیادہ, زیادہ مشقتیں کاہے کو پیٹ پر پتھر باندھے کاہے کو اپنی معاش جو ہے اس کے دروازے تنگ کرتا چلا جا جائے کاہے کو دنیاوی ترقی جو ہے اس کو خود اپنے لیے اب اس کے راستے مستور کرے تو ظاہر بات ہے یہ تو وہی کرے گا جو سمجھے گا لازم ہے مصولیت ہے جواب دہی م. ہے ورنہ پکڑ م. ہے سزا م. ہے عذاب وغررکم باللہ الغرور غرور یہ مضمون اتنا اہم ہے کہ قرآن مجید میں سورہ لقمان اور سورہ فاتر میں پوری پوری آیتیں آئی ہیں اس وقت وہ نوٹ کر سور لقمان کی تو آیت نمبر تینتیس ہے لاسٹ بٹ ون کل آیتیں چوتیس تینتیس ہیں یا <Tartan> ختور والد عن وی شیا ان وعد اللہ حق فلا ین فلاں الحت النیا ولا یورنکم بلا الغرور بل یہاں بھی وہی لفظ آیا اے ایمان اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ڈرو اس دن سے جس دن کے کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے کوئی کفارہ نہیں دے سکے گا کوئی فدیہ نہیں دے سکے گا نہ ہی کوئی بیٹا اپنے باپ کے کسی درجے میں کام آ سکے گا ان نواد اللہ حق یاد رکھو اللہ کا وعدہ حق ہے انساد اللہ قیامت آ کر رہے گی حساب کتاب ہو کر رہے گا ان الدِّينَ ال واقع جزاؤ سزا واقع ہو کر رہیں گے اس میں کسی طرح کا شک و شبہ نہ آ جائے ان نواد اللہ حقر فلا تغرن نقم الحات دنیا تو دیکھنا تمہیں دھوکہ نہ دینے پائے یہ دنیا کی زندگی ولا غرن نقم بلّہ اور دیکھنا تمہیں اللہ کی شان رحیمی اور غفاری پر دھوکہ نہ دے دے یہ دھوکے باس یہ شیطان لڑی یہ ہے سورہ لخمان کی آیت نمبر اس کا خلاصہ جو ہے وہ سورہ فاطر کی آئ نمبر پانچ ہے پہلے الفاظ وہی ہیں اور اس کے بعد آخری ٹکڑا ہے یا تغ تغرنکم الحیات دنیا ولا غرن نکم الغرور اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے یہ شدنی ہے و سزا ہو کر رہے گی اور اللہ تعالی کا یہ وعدہ حق ہے تو دیکھنا تمہیں یہ دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے اور دیکھنا وہ شیتان لائن وہ دگا بات تمہیں دھوکہ دینے میں کامیاب نہ ہو جائے بہرحال یہ ہے وہ پانچ سٹیجز ایک صاحب ایمان یہ وہ نفاق نہیں ہے جو دھوکہ دینے ہی کے لیے ایمان لایا تھا یہ وہ نہیں ہے یہ وہ ہے جو ایمان لایا ہے خلوص سے لایا ہے لیکن آگے ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں بچ بچ کر چلنا چاہتا ہے جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں ظاہر بات ہے مرحلہ سخت ہے اور جان عزیز معاملہ یہ ہے اصل میں کہ کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے یہ کشمکش ولا کن کم فتن تم منفو سکم و تربس تم ورب تم غر رقم المانی جا امر اللہ وغیرہ بلاہ غور اب اس نفاق کا انجام کیا ہے لَا مِنْكُمْ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا فرا پیارا انداز ہے یہ تو اب آج کے دن نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا نہ کافروں سے یہ بریکٹ کر دیا منافقوں کو کافروں کے ساتھ یہ اصل میں جواب ہے ان کے اس قول کا کہ علم نکم مع ہم تمہارے ساتھ نہ تھے دنیا میں تم اہل ایمان کے ساتھ تھے کیونکہ مسلمان تھے لیگلی تم ان کے ساتھ شامل تھے مسلمان سمجھے جاتے تھے یہاں تک کہ حضور کے ساتھ حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے لیکن یہ کہ یہاں معاملہ اب یہاں انجام کے اعتبار سے تم کفار کے ساتھ بریکٹڈ ہو بس یہی نفاق ہے کہ قانوناً وہ در حقیقت دنیا کی زندگی میں وہ مسلمان سمجھا جاتا ہے حقیقتاً آکمت کے اعتبار سے انجام کے اعتبار سے اس کا انجام جو ہے وہی ہے جو کا ہے فل یوم کم فدیت الولا من الزین کا تو آج نہ تو تم سے کوئی سیا قبول کیا جائے گا نہ کافروں سے ما واہ کو منار میں نے اس سے پہلے بھی کبھی کہا ہے انہی دنوں میں قرآن مجید میں تنز بھی ہے دیکھیے ماواہ کہتے ہیں پناہ گاہ جس کی طرف انسان دوڑتا ہے لپکتا ہے کسی خطرے سے بچنے کے لیے طوفان آ رہا ہے تو پہاڑ کے اندر کوئی جگہ نظر آ گئی کو غار ہے وہ ما ہے آوا یو ایوان کسی کو پناہ دینا ماواہ وہ جگہ کے جہاں انسان جاتا ہے پناہ کی طلب میں ماوا کمل <الْنَار> اب تمہاری پناہ گاہ یہی آگ ہے مولا کم مولا کا لفظ تنز پر تنز ہے یہ مولا کہتے ہیں ہمدرد غم گسار مددگار دوست پشپ پناحی مولا کم ہیا مولا یہی ہے اب تمہاری یہی آگ جو ہے یہی ہمدرد ہے غم گسار ہے دکھ درد کہنا ہے تو اسی سے کہو نالا و شیون ہے تو اسی سے کرو ماہرو ہی اباؤ لاکم بل بصیر اور بہت ہی بری ہے لوٹنے کی جگہ جانے کی جگہ وہ جگہ جہاں پہ ایک انسان انجام کار پہنچا دیا جائے یہاں تیسرا حصہ سورت مبارکہ کا ختم ہو گیا اس درس میں اب ہم جو اپنے سیشن رکھ رہے ہیں پینتالیس پینتالیس منٹ کے اس میں اب حصوں کی یہ تقسیم نہیں ہو پا رہی اب آئیے چوتھا حصہ. یہ چوتھا حصہ جو ہے یہ بھی چار آیات پر مشتمل ہے اور اس میں ایک عجیب ہے یہ بھی اپنے مضمون کے اعتبار سے میرے نزدیک قرآن مجید کا کلائمکس ہے اب جو یہ حقائق منکشف ہوئے درجہ بدرجہ انکشاف ہو گیا حقائق کا اللہ کرے ہم ہمیں بھی توفیق ہو جائے اندر جھانکنے کی غریبان میں جھانکنے کی اپنی حقیقت کو دیکھنے کی پٹولنے کی فرض کیجئے کسی کو اس کی توفیق مل گئی اب یہ ہے کہ اب شیطان کا حملہ کیا ہوتا ہے تاخیر تعویق ٹھیک ہے میں درست ہو جاؤں گا اپنا رویہ صحیح کر لوں گا ذرا یہ کام کر لوں ذرا یہ ذمہ داریاں ادا ہو جائیں ابھی ذرا ریٹائر ہو لوں پھر کام کروں گا اول تو ایک ریٹائرمنٹ کے بعد آپ میں رہ کیا جائے گا جو آپ کام کریں گے وہ تو آپ کو کھوکھلا کر کے تو چھوڑتے ہیں رہ کیا جاتا ہے توانائیاں ختم ہوئی اور پھر یہ بچیوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں ادھر یہ بچوں کا معاملہ ہے وہ بچوں کے بعد بچوں کے بچے سامنے آئیں گے مسائل کارے دنیا کسے تمام نہ کرتا یہ جان لیجیے اچھی طرح آدمی کو اس کی بہترین تعبیر کی ہے حضرت کا ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ان تین صاحبہ میں سے ہیں کہ جو غزوہ تبوک میں جب حکم تھا ہر صاحب ایمان چلے تو منافقین نے تو کچھ نے تو آ کر جھوٹے بہانے بنا کر معذرت حاصل کر لی اجازت لے لی کچھ جوتے بغیر اجازت لیے بھی بیٹھے رہے جب حضور واپس آئے تب جا کر قسمیں کھا کھا کے حضور یہ تھا میں تو بالکل تیار تھا بالکل میں نے سواری بھی تیار کی ہوئی تھی این وقت پر بس یہ مصیبت آ گئی مرک گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جھوٹوں سے زیادہ اتنا نہیں فرماتے اچھا، ٹھیک ہے جائیے لیکن یہ کہ یہ تین صحابہ ایسے تھے جو رہ گئے تھے مومن صادق واپسی پر جب ایکسپلینیشن کال ہوئی تو مان لیا ان کے قابل ابن مالک کے الفاظ بڑی طویل حدیث ہے یہ بخاری شریف کے اندر طویل ترین حدیثوں میں سے کہ حضور زبان میرے پاس بھی ہے طلاقت لسانی مجھے بھی حاصل ہے میں بھی چھوٹے بہانے بنا کر آپ کی اس وقت کی پکڑ سے بچا سکتا تھا اپنے آپ کو لیکن میں صاف اعتراف کرتا ہوں کہ جتنا صحت مند میں اس زمانے میں تھا اتنا کبھی نہیں رہا اور جتنا میں غنی اس زمانے میں تھا اتنا کمی تھا دیر واز نو ایکسکیوز نہ یہ کہ میرے پاس مسائل نہیں تھے نہ یہ کہ میں بیمار تھا بس ہوا کیا ہے میں تاخیر و تعریف میں پڑ گیا میرے نفس نے مجھے یہ دھوکہ دیا کہ حضور تو چلیں گے تیس ہزار کا لشکر لے کر تو ظاہر بات ہے کہ انفارمیشن کسی آرمی کو موو کرنا ہو تو سپیڈ وہ تو نہیں ہو سکتی جو ایک آدمی چلا جا رہا دوڑا ہوا تمہاری جو ہے اونٹنی جو ہے ناکا ہے تمہاری وہ بھی بڑی تیز رفتار ہے صحت مند ہے تو حضور کو چلنے تو روانہ ہو جانے دو لشکر اس کی موومنٹ جو ہے سلو ہوگی تم ذرا دو چار دن کے بعد تیزی کے ساتھ منزل پر منزل کرتے ہوئے جا کے مل لینا حضور سے اس دھوکے میں میں آگے میں ٹالتا رہا ٹھنڈی چھاؤں ابھی گھر میں اور یہ سکرمیوں کا شدید موسم ہے جا رہے ہیں صحرا کا سفر ہے تپتی راہیں مجھ کو پکارے دامن پکڑے چھاؤں گھنیری ابھی گھر کی ٹھنڈی چھاؤں جو ہے اس کا فائدہ اٹھاؤ جی میں ایک ایک دن کر کے ٹالتا رہا کہ ایک دن اچانک مجھے محسوس ہوا کہ اب تو چاہے میں کتنی ہی تیز رفتاری سے جاؤں آپ کے ساتھ نہیں مل سکتا تک میرے آسا نہیں رہے حضور نے پھر سخت سزا دی ہوئے بائی کوئی مسلمان ان سے بات نہ کرے بڑی پیاری حدیث ہے وہ اس کا مطالعہ کیجیے گا لیکن یہ تاخیر و تاویق اصل میں شیطان کا سب سے بڑا وہ جو اقبال نے کہا نا خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحل سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادوگری آ بتاؤں تجھ کو رمز آیا ہے ای انل ملوک سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادوگری خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحل یہ تاخیر اور تعویق ہے اصل کا لفظ ہم سوراضاب میں پڑ چکے ہیں تاخیر اس کو یہاں پر اب توقع ہے الم یا انے الم یا ان اللہ من یعنے یعنے کیا آ نہیں گیا ہے وقت اہل ایمان کے لیے یہ ہے وہ جھنجوڑنے کا انداز کس امید پر یہ تاخیر اور تعویق کل کا یقین ہے کہ زندگی ہے کل تم تو سالوں کا حساب بنا رہے ہو یہ کام کر لوں اس سے فارغ ہو جاؤں یہ ذمہ داریاں ہیں یہ معاملہ ہو جائے تو بس پھر پھر بس اپنے آپ کو وقت کر دوں گا تمہارے تو بڑے لمبے چوڑے جو ہیں وہ بڑے منصوبے بڑے طول طویل ہیں کل کا یقین ہے اس کا یقین ہے کہ صبح کا سورج دیکھنا نصیب ہوگا کلم یا نلین منو کیا وقت آنے گیا اہل ایمان کے لیے جھک جائیں ان کے دل خشا خواشین خواش یعن ذلہ قیامت کے دن میدان حشر میں جب کافروں کی نگاہیں زمین میں گڑی ہوں گی اس کے نقشہ کھینچا گیا خواش یتن ان کی نگاہیں گڑی ہوں گی خجا نب شرمندگی جو تباہی اور ہلاکت اور بربادی سامنے تھی اس کو دیکھ کر تو نگاہوں کا زمین میں گڑ جانا اور خوشو و خزو نماز کا خدف لہل مومنون الزین خواش ان تخش کیا وقت آنی گیا ہے کہ اللہ کی یاد میں مما نظلہ من الحق اور جو حق نازل ہو چکا ہے اللہ کی طرف سے اس حق نے جہاں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جدا کر دیا ہے حق و باطل کو ممیز کر دیا ہے جہاں اندھیرے سے نکال کر تمہیں روشنی میں آنا نصیب فرما دیا ہے اسی حق نے تمہیں ذمہ داریاں بھی بتائی ہیں اسی کلام الہی نے تمہارے فرائض بھی معین کیے ہیں اسی نے تمہیں بتایا ہے کہ دین کیا چاہتا ہے دین کا تقاضا کیا ہے تمہارے فرائض کیا تو کب تک یہ تاخیر و تعبیر میں پڑھے رہو ارم یا قلوب ذکر حق ولا یقون ابت الکتاب امن قبل اور نہ ہو جائیں وہ ان لوگوں کے مانند جن کو کتاب دی گئی تھی پہلے اب یاد کیجیے پہلی نشست میں جو میں نے تعارفی باتیں کہی تھیں ان صورتوں کے بارے میں کہ ان میں اہل کتاب کا تذکرہ بطور نشان عبرت ہے مسلمانوں تم سے پہلے بھی ایک امت مسلمہ تھی بلکہ پہلے تو مجھ پر یہ حقائق اتنے واضح نہیں تھے چونکہ یہ موضوع کے طور پر اس کو کبھی میں نے اختیار نہیں کیا تھا اب تو واقعہ ایک حیرت ہوتی ہے جیسے الفاظ ان کے لیے قرآن میں آئے ہیں ہمارے لیے نہیں آئے تو کم المین ان الفاظ کی ذرا گمبھیرتا جو ہے اس کا تصور کیجئے ٹھیک ہے دو ہی مرتبہ خیر امت بھی ہمیں کہا گیا امت وسط بھی کہا گیا لیکن کہاں یہ لفظ خیر امت اور امت وسط کہا وہ ان فارم بل تو چودہ سو برس تک نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں شروع بھی ہو رہے ہیں تو دو نبی گوسا اور ہارون اور پھر خاتمہ ہو رہا ہے چودہ سو برس کے بعد اس سلسلہ انبیاء کا سلسلہ انبیاء بنی اسرائیل تو اس وقت میں دو ہے حضرت عیسیٰ بھی حضرت ہے کتابیں بھی تین دی گئی ہیں صحیفے تو بے شمار دیے گئے اتنے نبی آئے ہیں ان پر جو وہی آتی رہی ہے انہی کی کتابیں ہیں جو اول ٹیسٹمنٹ بکس آف بھی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جمع ہے ورنہ یہ کہ قرآن کے نزدیک بھی توراط دی گئی زبور دی گئی انجیل دی گئی وہ قوم جو ہے کہاں سے کہاں لیکن وہ اب نشان عبرت ہے دیکھ لو وہی قوم ہے زورے میں کالے ہی و مسکلت ہوا باغی اللہ انہی پر اللہ کی ضلعت اور مسکلت مسلط ہوئی وہی اللہ کے عذاب میں گرے ہیں انہی پر اللہ کے عذاب کے کوڑے برسے ہیں کے نظر کے ہاتھوں نے تباہ و برباد کیا گیا پھر کبھی رومیوں کے ہاتھوں کبھی یونانیوں کے ہاتھوں یہاں تک کہ اس صدی میں جو کچھ ہٹلر کے ہاتھوں ہوا ہے ساٹھ ساٹھ لاکھ یہودی قتل ہوا ہے سکس ملینز آف دن یہ, یہ تو آ, یہ تو اس صدی کا واقعہ ہے لبو نظر تو خیر آپ کو نظر آئے گا ڈھائی ہزار سال پرانی بات ہو گئی لیکن یہ تو اس صدی کا واقعہ ابھی پچاس برس ہی ہوئے ہیں ساٹھ برس ہوئے پچاس پچپن برس ہوئے سیکنڈ ولڈ وار کے دوران ہوا تو بہرحال اور اسی لیے وہ آیت بھی دین میں رکھیے جب وہ کہتے تھے نہ تو قرآن کا تبصرہ کیا ہے فلے بھائی کم ایسے ہی لاڈلے اور چہیتے ہو اپنے خیال میں اللہ کے تو اللہ تمہیں عذاب کیوں دیتا رہا ہے تمہارے گناہوں کی پاداش میں دنیا میں تمہیں پٹوایا ہے اور اس بری طرح پٹوایا ہے تو آخرت میں بھی تم پر عذاب کے کوڑے برسیں گے تو دیکھ لو مسلمانوں کہیں تم ویسے نہ ہو جانا ولا یکن نہ ہو جائیں ان لوگوں کے مانند کل نظین ابوت الکتاب من قبل جنہیں کتاب دی گئی تھی پہلے فقال علیہم المد تو ان پر ایک بدت مدید جب گزر گئی فقصت